الحاقہ صورت الحاقہ مکی ہے اس میں باون آیتیں اور دو رکو ہیں نام اس صورت کی ابتدائی تین آیتوں میں کل میں الحاقہ آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے بعض نے اس کا نام اسلسلہ اور ادائیہ بھی بتایا ہے زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ تمام کے نزدیک یہ صورت مکی ہے مردوہ اور بے حقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کی ہے